صلي على رسوله الكريم أما باب فأعوذ بالله السبيل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معاه أشدا ولا الكفار رحماء بينهم تراهم عن سجدا سادة الله العظيم ہر اجتماعیت جو کچھی ہوتی ہے کچھ لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کا تعارف کروایا جاتا ہے صحابہ کی وہ اجتماعیت ہے یہ وہ گروہ ہے جس کا تعارف اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو قرآن کی آنکھ سے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیوکلس ہیں وہ مرکزہ ہیں جس کے گرد وہ سارے اکٹھے ہوئے اور اللہ کی محبت کا مظہر بھی حضور ہیں اور اللہ کی اطاعت کا مظہر بھی حضور ہیں یعنی اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو حضور سے محبت ہونی لازمی ہے اور اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضور کی اطاعت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود تو کوئی بات کہے گا نہیں آپ سن نہیں سکتے بلکہ کفار نے تو یہ شرط رکھی تھی اللہ کی اطاعت کے لیے کہ ہم سے خود بات کرے ہو تو ٹھیک ہے ہم مان لیں یکلمون اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا وہ تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ مرکز تھے جمع کا اب یہ آپس کے جو ان کے تعلقات تھے وہ کس قسم کے تھے ان کی نیچر کیا تھی دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اوپر سے نیچے ورٹیکل ہوتے ہیں اور افقی ہوتے ہیں ہریزینٹل ہوتے ہیں اور ورٹیکل ہوتے ہیں اوپر سے نیچے یعنی صحابہ کے تعلقات حضور کے ساتھ اور صحابہ کے تعلقات آپس کے ساتھ سے وہ برابر ہیں نا? وہ کیسے تھے تو روحماؤ بھئی نہ وہ آپس میں بڑے رحیم تھے رحم کرنے والے تھے یہ رحم جو ہے وہ رحم مادر جو ماں کی رحم ہے اسی سے لفظ بنا ہے یعنی سب سے بڑا جو جذبہ ہے جوڑنے والا انسان کو وہ ماں کی رحم ہے نہیں سے بھائی بنتے وہیں سے بہن بھائی بنتے ہیں اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کو اپیل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو کس کے ساتھ ناپا ہے ماں کے ساتھ ناپا ہے یعنی وہ پیمانہ ہے ماں کی محبت کہ جس کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کو ناپا ہے بعض احادیث میں ننانوے ماؤں کے برابر سے زیادہ پیار کرتا ہے تو گویا ماں کی محبت اسی سے رحم اسی سے رحیم اسی سے, رحیم، اسی سے رحمان بنا یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ رحم ہوتا کیا ایسے ہی جاتا ہے کہ بھائی دوسرے بھائی سے پیار کرتا ہے اس پیار کو ناپا گیا یا جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے کس وجہ سے اس کی رحم سے آیا ورنہ ماں تو ستیلی ماں بھی ہوتی ہے نا لیکن جو رحم کا رشتہ وہ الگ ہے وہ ایک نیچرل رشتہ ہے آپس میں وہ روحمات ایک جگہ ارشاد فرمایا یا نزین میں ہی اور کد امین فسوف یا قومی یو شبو نہ ہوں یو وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے تو گویا اللہ کی ذات وہ ہستی ہے کہ جو ان کی محبت کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے جسے حب في اللہ بھی آپ کہہ لیں محبت في اللہ بھی کہ لیں محبت اللہ بھی کہہ لیں اب دیکھیے اگر ایک نقطہ ہے آپ نے ایک اپنے چارٹ کے اوپر ایک نقطہ لگایا اور دس آدمی ہیں اور دس آدمیوں سے دس لکیریں لے جائیں آپ اس نقطے کی جگہ آپ لکھیں اللہ یہ کہ اور وہ دس آدمی جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں اب دس لکیریں کھینچ کے لائیں تو آپ دیکھیں گے جون جون وہ لکیریں اس ہستی کی طرف اس پوائنٹ کی طرف جائیں گی کلوز ہوتی چلی جائیں گے اور جب اوپر پہنچیں گی تو وہ مل جائیں گی ایک ہو جائیں گی جون جون سے دور ہستی جائیں گی تو, تو پھیلتی چلی جائیں گی تو گویا جو, جو آدمی اللہ کے نزدیک جاتا ہے ایمان میں قوی ہوتا چلا جاتا ہے وہ اس کا جتنا اپنے ہدف کے نزدیک جائے گا اتنی الفت زیادہ پیدا ہوگی فطری طور پر محبت زیادہ ہوگی اہل ایمان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ اصل میں اس ہدف کی یک جاتی کی وجہ سے ہوتی یہ صرف اس میں نہیں برائی کے معاملے میں بھی جو لوگ بری سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں ان میں چند برے جو بدماش ہوتے ہیں ان میں بھی وہی محبت ہوتی ہے دوسرے کی خاطر سر کٹا دیتے وہ حدف کی محبت ہوتی دیکھتے ہیں جب لوگ فلم دہرا کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی میری طرح مولوی پیدا نہیں ہوئے تو اس میں سینمے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی نیچرل وہ مونگ پھلی رہا ہے اس سے کھلا رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے کیا محبت ہے ایک ہدف ہے کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کسی کو نہیں پتا یہ پنجابی ہے یہ پٹھان ہے, ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے بس وہ دیکھتے ہیں کہ دی جب ہماری ٹیم کا آدمی چھکا مارتا تو یہ سارے خوشی سے نہ مارتا ہوں مونگفالی پیش کرتا انہیں چائے پیش, پیش کرتا جی کوئی جوس لینا یہ کیا ہے یہ حدف کی محبت ہے کیونکہ ہمارا حدف ایک ہے ہمارا دشمن بھی ایک ہے ہمارا دوست بھی ایک ہے لہٰذا یہ جو محبت ہے لے ایمان کے اندر وہ اس حدف کی محبت ہے وہ اس توحید کی محبت ہے کس توحید کی واحد مقصد واحد ہدف ہمارا ہدف کیا اللہ کی رضا یہ اللہ کی رضا کی محبت ہے اسی کو کہا گیا کہ مومن سے مسلمان سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے اب اس سے یہ نہیں ہوتا ثابت ہوتا کہ وہ کوئی باپو الفطرت فطرت ہستی تھے صحابہ اور ان میں کبھی کلش ہوئے ہی نہیں اور کوئی کبھی ان کے اندر اختراف نہیں ہوا کبھی کوئی جائیداد کا جھگڑا ہی نہیں ہوا اس نے اس کا سود لے لیا تو انہوں نے کہا تھا اب کیا لڑوں میں سے میرا بھائی ہے تو بانے لو اس کو ایسا کبھی نہیں ہوا وہ ایک فطری تھا ہمارے لیے وہ ضرور مقدس ہیں ہمارے لیے وہ موقف فوقل فطرت ہستی ہیں اس وقت ایک افسانوی شخصیتیں وہ لیکن جس وقت وہ موجود تھے اپنے زمانے میں تو وہ ہماری طرح کے عام آدمی تھے یعنی ایک دوسرے کے لیے عام آدمی تھے وہ عام میں سے یہاں کوئی بہت بڑا پروفیسر ہو کسی کالج کا پرنسپل ہو لیکن اپنا جو کلاس فیلو ہے اس کے لیے وہ وہی آٹھویں یا پانچویں میں پڑھے جانے پڑھنے والا کلاس فیلو ہے باقی سارے اس کو آپ, آپ کر کے جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو کلاس فیلو ہے وہ سے تو اچنا کہاں ہوتا ہے دل نظر نہیں آئے اتنے عرصے سے یہ کیا ہے آپس میں جو اپنے دور کے لوگ ہیں ان کے اندر وہ تقدس کوئی نہیں پایا جاتا سے ترف کہ اس طرح کا جس طرح کا ہمارے اور ان کے درمیان ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے اے, ہم پلا لوگ تھے جسے حضرت علی رضی اللہ جیسے اگر وہ راجن جیسے وہ مارتے ایسا میں مار دوں تو ان کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا میں جو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کے روامی نہ ان کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی کوئی شکر رنجی نہیں ہوتی کوئی کام پر اگر دو آدمی اکٹھے کام کرتے تو کبھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا ہو سکتا کسی سیاسی مسئلے پہ آ کے اختلاف ہو جائے شکر رنجی ہو جائے ایسا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے درمیان شکر رنجی ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی جو وہ دبا کر دی تو اختلاف ہوا جائیداد پہ اختلاف ہوا جاتا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں جائیداد میں اختلاف ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی ایک ایک جماعت کے لوگوں میں کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں اور اگر اختلاف ہو جاتا ہے یا آپس میں دو بھائیوں میں رنجش ہو جاتی ہے تو یہ روکھاما بہن ان کی خلاف ورزی ایسی بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ شکر رنجی رہتی نہیں ہے ان کا مقصد پھر ان کو جوڑ دیتا ہے ایک کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپس میں کوئی کلیش آف اوپین ہوا بھی ہے تو وہ جب اکٹھے بیٹھے ہیں کہیں کسی تربیت گاہ میں کسی درس میں اکٹھے گاڑی میں آ رہے ہیں کٹھے جا رہے ہیں وہ بھج کو کینے کو پالتے نہیں تھے آپ بتائیے ماں اور بیٹے کے درمیان کبھی ناراضی نہیں ہوتی ہوتی ہے بھائی کی بھائی کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن رہتی نہیں ماں بچے کو مارتی ہے بچہ ناراض ہوتا ہے لیکن پانچ منٹ کے بعد وہ بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کھلا رہی ہوتی ان کی محبت ایسا نہیں ہے جو ہما بہن ان کا جو مقصد ہم یہ سمجھیں کہ یہ آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ ان کے اس بندن پر غالب نہیں آتا کبھی اس بندن پہ غالب نہیں آتا جیسے ایک بندہ ہے کبھی بھی کسی کے بارے میں کسی کو اگر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ یہ جس صحت مند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتا یا کبھی لوز موشن بھی نہیں آتے اس کو یا کبھی بخار بھی نہیں ہوا اس کو اس کی جو کولیکٹو صحت ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے گردے ٹھیک ہیں پھیپڑے اس کے ٹھیک ہیں دل اس کا ٹھیک ہے پتا ٹھیک ہے شوگر کوئی نہیں ہے اٹ مینس کے ہی از فٹ فار جاب وہ جو آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی زکام بھی نہیں ہوتا تو ہماؤ بہینا ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں کبھی یہ ناراض نہیں ہوتے میں اس لیے نیچرل بات کر رہا ہوں میں افزانوی بات نہیں کر رہا کہ نا جی بس اس نے اس کی زمین دبا لیتنے کا لے لو اس کا پین اٹھا نے کہا لے لو اس کی گھڑی اٹھا نے کہا لے لو, لو یہ رحم نہیں ہے رحم کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ان کا جو یہ اختلاف ہے یہ کبھی بھی ان کی اس وحدت پر اثر انداز نہیں ہوتا جیسے ایک آدمی کے پیٹ کا داد اس کی مجموعی صحت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ٹھیک ہو جاتا ہے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ایک دن اور بندہ صحت مند ہو جاتا ہے بلکہ بعض دفعہ یہ دوری تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک بھی ہوتی جب جاتی ہے تو زیادہ کلوز کر کے جاتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بیماری سے نکلی ہوئی مرغی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کوئی پانچ دس روپئے زیادہ ہی ملتے ہیں اس پہ یہ بیماری سے نکل گئی ہے تو شکر رنجی ہو گئی ہے تو آپ دونوں کو تھوڑی سی نصیحت ہوگی اس کا مطلب ہے کہ دس پندرہ دن بیس دن مہینہ ٹھیک نکل جائے گا دوسرا یہ کہ جو ہماؤ بہینا جو مراد ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ صرف آپس میں جو ساتھی ہیں ان کی آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے جو ایک تنظیم کے ایک جماعت ہی ہیں کسی جماعت میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والوں سے دشمنی کر لی جائے جس دن آپ ادھر بھائی بھائی بنے ادھر گھر والوں کے ساتھ جناب انڈیا پاکستان کی دشمنی ڈال کے بیٹھے ہما بہین ہم سے براد یہ ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے بھی رحیم ہوتا ہے یعنی آپ نے اپنی رائے کو آج آپ سے ایک نظریہ بنا آپ اس کو گھر والوں کو اس نظریے سے بلڈوک مت کریں انہیں سمجھائیں آپ نے کیا سمجھا یہ آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلی تبلیغ کی ذمہ داری آپ کی اپنی ماں پر ہے اپنے باپ پر ہے اپنی بیوی پر ہے اپنے بچوں پر کو انسو سا ابھی ہمارے بھائی نے اشارہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد کس کو بچاؤ اپنے گھر والوں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے بعد گھر والوں کو بچاؤ تو جو آپ نے سمجھا ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ اس لیے کہ آپ کا جو بیس ہے آپ نے جو تاغت کے خلاف لڑائی لڑنی ہے منکر کے خلاف لڑائی لڑنی ہے اس کا بیس آپ کا اپنا گھر ہے جڑ آپ کے دین کی آپ کے گھر میں ہوں گی اگر وہاں آپ کی دشمنی پڑ گئی ہے تو آپ باہر ناکام رہیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے لہذا گھر والوں کو سمجھائیں کہ کی کیا معاملہ ہے آپ نے کیا سمجھا ہے آپ نے بتایا کہ یہ جو میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے درد ہو جاتا تو گھر میں قیامت آ جاتی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا کل میں نے مر جانا ہے میں کوئی لکھوا کے نہیں لایا کہ میں نے ساری زندگی مرنا کوئی نہیں ہے میرے بغیر جینا سیکھو سبزی منگا لیا کرو سبزی نہیں تو گھر میں دال ہوتی ہے وہ پکا لیا کرو ضروری نہیں تھا کہ آج آپ کا موڈ جو تھا وہ کباب بنانے پہ تو کباب ہی بنتے بٹھا کے سمجھائیں باقاعدہ دشمنی بات کرے کہ جوئی کسی جماعت میں شریک ہوئے تو جناب سب سے پہلا ماس گھر میں کھل گیا روحناؤ بھائی نے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نام تو یہ وہ وہاں بھی یہ نرنی وہاں بھی نظر آنی چاہیے بلکہ یہ ہو کہ آپ کی طبیعت پہلے بڑی سخت تھی نمک مرد جو ہے وہ کوئی کمی بیشی ہو جائے اس میں تو آپ دیکھ جاؤ اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے بڑے غصے والے پھنے خان ہوتے تھے جو ہی آپ کسی دینی جماعت کے رکن بنے میں بڑی سادگی آ نمک بھی زیادہ ہے تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کھا لیا تو گھر والے کہ دعائیں دے گی اس جماعت کو جس نے اس کو ٹھیک کر دیا موم کر دیا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ دے گی بجائے اس کے کہ آپ گھر کے اندر ایک محاذ کھولیں اور گھر والوں کو بات سمجھائیں ورنہ گھر والی اگر خوار کرنے پہ آ گئی تو بڑا گڑبڑ ہو جاتا معاملہ لوگ آپ کو ناپتے ہیں آپ کے گھر سے آپ کا گھر سدھر تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ نیک ہیں خیری رقم خی تم میں اچھے ہوا ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے اب ایک آدمی جو ہے وہ چلا گیا ہے کسی تبلیغی مشن پر دین کی تبلیغ کے لیے اس کی گھر والی سارے محلے والوں کو اکٹھا کر کے فلم دیکھتی ہے محلے والوں کو تو پتہ تھا کہاں گئی تو وہاں کے گھر گئی تھی کیا ہوا تھا وہاں فلم لگائی ہوئی تھی ابو صاحب کی تعلیم تو اور اس تربیت اور اس تبلیغ کا کیا اثر ہوا محلے والوں اس بیوی نے کیا کرایا سارا ضائع کر دی بار وہ جا رہے ہیں گھر میں کیا ہو رہے ہیں یا بیوی بے پردہ بازار میں چلی جا رہی ہے پتا چلا اچھا یہ وہ صاحب ہے جو درست دیتے ہیں یار بڑا یہ تو دھوکہ کرتے ہیں یہ لوگ آج میں نے ان کی بیوی دیکھی بنی ڈنی زار جا رہی تھی بچی نے پینٹ پہنی ہوئی تھی اگر بیوی نے بیڑا غرق کرنا ہو نا آدمی کا تو وہ اڑتا بھی ہو نا ولی اللہ بھی جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں اڑتا بھی ہو تو بیوی ستیہ ناش کر دیتی ہے تو یہ روحما بین اور سے مراد یہ بھی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں گھر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں? ان کو بھی آپ نے درست کرنا ہے لیکن عام طور پہ دوستوں کے ساتھ تو برادری کا معاملہ آتا ہے گھر میں ہم ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دلیل دینا نہیں چاہتے ہمارے پاس دلیل ہو بھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہی دلیل کافی ہے کہ میں شور ہوں اور یہ بیوی ہے لہذا ایسے میری بات اس لیے ماننی چاہیے کہ میں یہ بات سے کہہ رہا ہوں بہرحال گھر میں بتائیں آپ کچھ تربیتی لٹریچر لے جائیں گھر والوں کے لیے اسی لیے کہتا ہیں کہ خواتین کی تربیت گائیں بھی ضروری ہیں ان کا بھی کہیں کسی میں مڈ بیٹھنا ضروری ہے ان کی بھی تربیت ہو انہیں پتا چلے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی بی کے مات کے ذمہ کیا حقوق ہیں جیسا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پرسو ہی میری نظر سے گزری ایک کتاب لکھی ہے تو اس کا مسودہ لائے تھے وہ چیک کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر شور کے بدن پورے بدن پر زخم ہو پورا بدن زخمی ہو اور عورت ان زخموں کو زبان سے چاٹتی رہے ساری زندگی تو بھی شور کا کرانی کر, کر شور ایک وہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ اگر زمین پر کی مخلوق میں سے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی بی کو حکومتوں کے شور کو سجدہ کر یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھائی جانے والی ہیں بتائی جانے والی ہیں تو یہ دو طرفہ تعلق آپ کا گھر والوں کے ساتھ تعلق اولاد کے ساتھ بھی شفیق ہونا رحیم ہونا آپس میں ساتھیوں کا بھی شفیق ہونا رحیم ہونا ایک تو وہ واحد ہے جو کلمے کی وجہ سے ہمارے اندر آتی ہے پوری امت مسلمان کے اندر کلمے کی یکجہتی کی وجہ توحید کی وجہ سے. جس کے بغیر حضور کا فتویٰ یہ کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو وہ محبت لازم ہوگی لا یؤمن کوئی لا تو لاتا کھولو جنت ہاتھا تو مینو ولا تو مینو ہتا تو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو تو یہ تو وہ محبت ہوگی ایک سب سے بڑی بریکٹ آپ اسے کہہ لو دوسری بریکٹ جو ہے وہ ہے ہدف کی اب مختلف کام کرنے دین کے اندر ایک آدمی کے اندر ساری صلاحیتیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی مثلا ایک آدمی جو ہے وہ انجینئر تو بن گئے لیکن موجی نہیں بن سکتا وہی آدمی درزی بھی نہیں بن سکتا سیلف سفیشینٹ دیکھ کوئی میں تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں جب میری جوتی ٹوٹے گی تو خود ہی گان لوں گا اور جب میرے کپڑے کی ضرورت ہوگی تو میں خود ہی سی لوں گا اور بال بنانے ہوگی تو خود ہی بنا لوں گا اور گندم چاہیے ہوگی تو حال بھی میں چلا لوں گا نہیں اگر اسے دفتر میں کام کرنا ہے تو حال چلانے کے لیے کوئی اور ہوگا پھر اور حال چلانی ہے تو دفتر والا کوئی اور ہوگا یہ کام سیکھنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور ہوگا تو اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے ایک ہی آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا اور یہ اسلام کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہر کام کو جہاد قرار دیا ہے یعنی اگر کوئی آدمی تفق فی فدین کے لیے مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہے تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس کی سیاہی اور شہید کا خون دونوں ایک ترازو میں تو دونوں کا ایک ریٹ ہوگا کسی عالم کے قلم کی سیاہی اور کسی شہید کا خون دونوں ایک ترازو سے تولے جائیں گے اس لیے کہ اگر اس نے عالم بننا ہے تو پھر یہ میدان کسی اور کو پر کرنا ہوگا اور ہیں دونوں مجاہد تو پھر ہدف مختلف ہو جائیں گے نا مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں نے کچھ کام کرنا ہے کچھ لوگوں نے کچھ کام کرنا ہے کچھ لوگوں نے کچھ کام کرنا ہے ہوگا وہ دین کا ہی کام آپ دیکھیں جو مزدور ہوتے ہیں کمپنی کے اندر مزدور کا تعلق مزدور کے ساتھ ہوتا ہے ان کی یاری دوستی مزدور سے ہوتی ہے لینا دینا دس روپئے لے لیے دوسر روپئے دے دیے مزدور کے ساتھ ہو کیسے کچھے بیٹھتے ہیں کٹھے اٹھتے ہیں انجنیرز انجنیرز کے ساتھ آفس بوائے کا آفس بوائے کے ساتھ تعلق ہوگا ہے سارے ہیں کہ کمپنی کے ملازم لیکن چونکہ ان کے سیکشن الگ الگ یہ لیبرز کا ہے وہ ان کا ہے وہ ان کا ہے اسی طرح دین میں بھی ہوتا ہے اہل مدرسہ کا اہل مدرسہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان میں لین دین ان میں پیار ان میں محبت وہ جو مجاحد وہاں ہیں فیلڈ کے اندر میدان میں جو ہوتے ہیں یہاں یہ جماعتیں الگ ہیں لشکر طیبہ ہے حزب المجاہدین ہے، فلاں ہے، فلاں, ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں لیکن وہاں وہ سب ایک یہ اختلاف یہاں ہے وہاں وہ ایک دوسرے سے کوپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے زخمیوں کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کوریج دیتے ہیں ایک دوسرے کو جناب علی کوئی اثرے کی کمی بیشی ہو وہ دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہیں وائرس پہ وارم کرتے ہیں اگر کوئی گر گیا ہے اس کے اندر شب خون کے اندر تو دوسرے اس کی مدد کو پہنچتے وہ یہ نہیں کہتے کہ حز المجاہدین کے پھنسے ہوئے اچھا دو چار مار جائیں آج ان کے کام ہو جائے اپنی جان دے دیتے ہو اور ان کے جم ہو گئے تو کہتے کہ ایسے مرے دو چار اور کام ہو ہماری تعداد زیادہ نہیں وہاں بھائی ہوتے یہ وہ مزلوب ہے آپ کے اندر آپ کا مقصد ایک ہے آپ الا کلمت اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ میں وہ جو ایک جب بجلی آتی ہے تو جتنی طاقتوار ہوتی ہے اتنا ہی طاقتوار اس کے گرد ایک الیکٹرک زون بن جاتا ہے میگنیٹک زون ہوتا ہے کھلی کیبل اگر گیارہ ہزار وولٹ کی اور آپ اس کا ایک خاص ایریا ہے اس میں اگر آپ چلے گے تو وہ خود آپ کو کھینچ لے گی یعنی آپ ضروری نہیں کہ کیبل کو ہاتھ لگا کے آدمی مرے اس زون کے اندر پہنچ گیا تو وہاں سے وہ آ کے خود ہی کھینچ لے گی آدمی کو دادا کہا جاتا ہے کہ کھلی جی, کیبل کے پاس سے بھی نہ گزرے آپ بلکہ ہمارے یہاں یہ ہوا مسجد کا مینار بنا رہے تھے تو وہ جو اوپر سے جاتی ہیں نا بجلی کی تاریں گیارہ ہزار ووٹ کر وہ مینار کے پاس سے گزر رہی تھی تو انہوں نے مینار اونچا شروع کرنا شروع کیا تو نے مستری پکڑ لی ہے اس نے حالانکہ وہ ٹچ نہیں کر رہی تھی دور تھی لیکن بہرحال وہ پورا مینار شارٹ ہو گیا دور سے ہی تو ایل ایمان جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے گرد ایک مخصوص زون ہوتا ہے محبت کا کا بیٹھنے پہ دل کرتا ہے دل لگتا ہے آدمی کا ان کے ساتھ یہ وہ فطری محبت مطلوب ہے آپس میں جسے آپ جماعتی محبت کہہ دیں یہ تو <تصفح> گاڑی والوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک منزل کی طرف جا رہے تو آپ یہ ہے مطلوب و فطری محبت جو آپس میں روحما ہو بہینہ آپس میں بڑے رحیم ہیں بڑے شفیق ہیں یہ وہ شقت ہے وہ محبت ہے جو ہدف کی وحدت کی وجہ سے آپس میں پیدا ہو جاتی آپ یہ ضروری کیوں ہے اس میں اتنا امفیسائز کیوں کیا گیا ہے ان کی اور بھی بہت سی شفتیں تھیں یہ دو بیان کیوں کی گئی اس لیے کہ آپ جہاں کام کرنے جا رہے ہیں جس میدان میں جس فیلڈ کے اندر طرح طرح کے پروپیگنڈے ہیں یہ حضور کے زمانے میں بھی تھے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے لیے وہ افسانوی شخصیتیں ہیں اپنے دور میں وہ عام انسان سمجھے جاتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان میں کوئی اللہ کا ایسا ولی بھی ہے جو جنتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کا اس کے ساتھ کوئی ناراضگی بھی چل رہی ہے آپ اسے پتا نہیں ہے کہ بھائی یہ کون ہے اسی طرح اس وقت بھی یہی کیفیت تھی ہمارے لیے جب کسی صحابی کا نام آتا ہے ہمارے لیے وہ محترم ہے بہت درجہ ان کا لیکن آپس میں ان کا جو معاملہ تھا اس میں فطری حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ اور دوسروں کے درمیان کبھی کبھی ہو بھی جاتی تھی حضرت سہل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا کے سمجھایا تو جب بات سمجھ میں آئی تو وہ بلال کے پاؤں پکڑ کے اپنے گالوں کے ساتھ لگا رہے تھے کہہ رہے تھے لگا اس کے ساتھ اس کو پتا چلے کہ اس نے جو تجھے تانا دیا اس کا یہ مزا چکے تو ان کے اندر اس قسم کے جو آپ کو واقعات ملتے ہیں وہ فطری ہے ایسا نہیں کہ جن کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ اشرہ ہیں وہ بشرا ہے تو اس کے بعد کبھی ان کے ساتھ کسی کی لڑائی نہیں ہوئی ہو جاتی تھی. ابو ابیدان ہو اور اگر دیکھیں انہیں معذول کر کے ان کو لایا گیا لیکن وہ نفرت نہیں پیدا ہو ہمارے یہاں اگر کسی کو معذول کر کے کسی دوسرے کو بنا دیا جائے تو وہ سیاسی جماعتوں والا معاملہ نہ ہو آدمی کا نفس ساتھ ہوتا ہے انوال ہوتا ہے میرے اندر کیا خامی تھی مجھے معذول کر کے فلان کو نازم بنا دیا اچھا اتنے ووٹ ملے کہ فلاں کو نازم بنایا جائے تو اس کا مطلب ہے اتنے پرسنٹ لوگ میرے خلاف ہو گئے اب آدمی ایک دل کے اندر داغ بنا کے بیٹھ جائے کہ یار اتنے لوگوں نے میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ جی فلاں صاحب کو بنایا جائے نازم تو اس کا مطلب ہے مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا نہیں ایسا نہیں ہوتا انسان کے اندر ایک تغیر و تبدل ہے وہ چاہتا ہے انہوں نے آپ کی شخصیت کو رد نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی دوسری کوالٹی کی ضرورت ہے لوگوں کو خاص صلاحیت مطلوب ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی اور اب دوسرے آدمی کو اگر وہ لے کر آئے تو آپ غور سے دیکھیں کہ وہ کیا صلاحیت ہے جس کی وجہ سے لایا گیا اور آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں یعنی اسے مثبت انداز میں لیا جائے تو جہاں بھی اجتماعیت ہوگی وہاں عہدے بھی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایک تگ شروع ہو جاتی ہے اور ایک کہ دیکھیں جی فناب جو ہے وہ آ, بڑا فن خان بن گئے اسے انہوں نے نازم بنا دیا اسے انہوں نے نقیبی اسرا بنا دیا اور ہو سکتا ہے کہ جسے نکیب اسرا بنایا گیا وہ وہاں آپ کے انڈر کام کرتا ہوں اور آپ اس کے انچارج ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غریب ہو اور آپ امیر ہوں وہ کسی دوسری ذات سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کسی اور ذات سے تعلق رکھتے ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ امتی ہو اور آپ سید ہوں لیکن اس سو کو بنا دیا گیا نصیبے اسرات تو ہے نا ان نفس اللہ تم نفس ہمیشہ اس کا کام ہی یہی ہے جیسے آپ کے اندر ایک پتہ رکھا گیا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ زہر ٹپکاتا ہے ٹھیک ہے نا جی آپ گنا کھائیں گے تو بھی اس نے زیری ٹپکانا ہے اور آپ سوکھی روٹی کھائیں گے تو بھی اس نے زیری ٹپکانا ہے آپ دال کھائیں گے تو بھی زہری ٹپکانا ہے اس نے آپ گوشت کھائیں گے تو بھی اس نے زہر ٹپکانا ہے اس کا کام تو زہر ٹپکانا ہے نفس کا کام برائی کی طرف مائل کرنا ہے انہیں نفس اللہ مارا تم بستو ما لا مارا اس جو نفس کے اندر سے ایک ارچ آتی ہے بندے کے اندر گفتی ہے اجتماعیت کے اندر وہ نہ ہو بلکہ محبت اتنی غالب ہو کہ وہ جو پیدا ہو نفس پیدا کرے یہ اس کو صاف کر دے یہ اس کو ختم کر کہ ہم سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نہ جاتے ہیں نہ پاتے ہیں یہاں پر نہ عہدے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے یہاں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے میں بھی اللہ کی رضا کے لیے آیا اس لیے آیا یہ بھی کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے میں بھی اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اب اس آدمی نے ایک ذمہ داری لے لی اپنے سر یہ دس آدمیوں کا انچارج بن گیا تو اسے دس آدمیوں کی ذمہ داری نبا کر رب کو راضی کرنا ہوگا مجھے تو صرف ایک آدمی کو جو ہے وہ درست کر کے وہی حصہ جو میرے کام کا آیا تو وہ جو نیچے ہیں انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پر یہ ذمہ داری نہیں پڑی کسی کا نازم بننا نقی بے اوسرا بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو بہت بڑی ذمہ داری اور تنہا میں فرق کوئی نہیں ہے آپ اندازہ کریں یعنی ایک وہ آدمی جو کسی بہت بڑے لشکر کا سپا سالار بنا پچاس ہزار لشکر اور ایک وہ آدمی جس کے ذمے صرف رات کی ناتوری لگی ہے کہ وہ جا کر پیرا دیتا رہے کہ دشمن حملہ نہ کرے اس کے اور سپاہ سالار کے اجر میں رائی کے دانے کے برابر فرق کوئی نہیں اب بتائیے وہ چوکیدار ٹھیک رہا رات بار جا رب راضی کر دیا اس نے اور اس کو کتنی پلاننگ کرنی پڑے گی اب جنگ کرنے کے لیے کہاں سے وار کرنا ہے ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا پتہ نہیں کتنے ساتھی میرے مارے جائیں گے شکست ہو جائے گی ساری رات کو ٹینشن میں رہے گا نقشے بناتا رہے گا اتنی مصیبت کرنے کے بعد تنخواہ سے کیا ملی وہی رب کی رضا تو وہاں یہاں سارے رب کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے تو یہ محبت فلہ ہے یہ اللہ کی خاطر محبت ہے جسے کا امان احب اللہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی تو آپس میں اگر کسی آدمی نے کسی مجمع میں کوئی بات کی جب طبیعت گائے ہوتی ہیں تو تربیت گاہ ہوتی ہے یہ ایک آپریشن تھےٹر ہوتا ہے سمجھنا اس میں ہر ساتھی کو دوسرے ساتھی سے متعلق جو شکایت ہے وہ اپنے کسی ذمہ دار کو بتانی چاہیے بجائے اس کے کو زہر پالتا رہے اندر پالتا رہے پینڈیکس کے جراثیموں کی طرح اکٹھا کرتا رہے زہر وہ بتائے کسی کو تاکہ اسے ایکسپلینیشن کا موقع ملے کہ نہیں جی میرا مقصد یہ نہیں تھا میں نے ایسے نہیں کیا تھا میں نے ایسے نہیں کہا تھا بلکہ بات ایسے ہوئی تھی کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ اس میں رکھے بتائے مجھ کے فلاں کے اس سے یا کسی نے کسی کے کردار کے بارے میں ایسی بات سنی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں اس جماعت کی اس تنظیم کی ہتک ہو رہی ہے اور اتنی خراب ہو رہا ہے کہ جی فلاں آدمی نے فلاں سے پیسہ لیا ہے اور کھا گیا ہے اور لوگ آ کے پیچھے بات کرتے ہیں کہ جی جماعت یہ ایسے ہیں دیکھو جی تبلیغیں کرتے ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے تو وہ بات فوراً اگر وہ اپنے امیر کے نوٹس میں لے کے آتا ہے کہ جی فون آدمی کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے یہ اس کا ذاتی عمل نہیں ہے ہاں جماعت سے نکل جائے تو یہ اس کا ذات کا عمل ہے تاکہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ جی وہ ہماری جماعت کے ساتھ ہوا کوئی تعلق نہیں لیکن جب تک تعلق ہے اسے اپنے معاملات دوس رکھنے ہوں گے تو یہ جو اس نے بتایا یہ دشمنی نہیں ہے یہ محبت ہے یہ رحم ہے جیسے کسی کو کوئی بیمار ہو تو آ کر بتایا جائے کہ جی, صاحب آپ کو نہیں پتا فنان صاحب کا بائی پاس ہوا ہے اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. تو یہ دوستی ہے نا تو اگر کسی کے کردار کی بیماری بھی بیان کی گئی ہے, بتائی گئی ہے تو یہ دشمنی نہیں یہ محبت ہل ہے ورنہ اس نے ابو زاب میں بہت سے لوگ پھر رہے ہیں. کسی کی شکایت آ کر کیوں نہیں کی تیری کیوں کی اس لیے کہ تجربہ محبت ہے وہ جو بیان کی ہے ایک مثال کہ جی اگر دس بچے کھیل رہے ہیں مٹی کے اندر تو آپ ماریں گے کس کو, گے کس کو? اپنے بچے نا? ان میں آپ کا بچہ بھی کھیل رہا ہے تو نو بچوں کو آپ نے کچھ نہیں کہا تو بازار یوں لگتا ہے کہ آپ کو نو بچوں سے تو محبت ہے اور ایک بچے سے دشمنی ہے کہ جی آپ نے اس کو پیٹا ہے حالانکہ اس ایک سے آپ کو محبت ہے اور نو سے آپ کو محبت نہیں ہے یعنی وہ مارنا جو تھا اصل میں وہ اب آپ کو کچھ تکلیف پہنچی ہے تو اس لیے آپ نے کیا وہ ڈانٹنا ڈپٹنا بھی جو تھا وہ بھی آپ کی محبت کا مظہر تھا جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا تلخ انداز میں اللہ نے مخاطب کیا ہے پرانے حکیم میں تو وہ حضور سے محبت کا مظہر کہیں بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈیم کرنے کے لیے اللہ نے نہیں ڈالتا ہے مثلاً ایک بچہ رات کو دو بجے پڑتا ہے باپ آتا اٹھا کے کتاب اس کی ادھر پھینکتا ہے بچے کو پکڑ کے بعد چل چل کے چھوٹی رات ہو گئی اب وہ بجائے ڈانٹ رہا ہے نے اس کی کتابیں بھی اٹھا کر پھینک دیے لیکن یہ سارا غصہ نہیں ہے یہ پیار ہے اس سے بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی ہے کو دو بجے اور ابھی تک دیکھ پانا یار میں نے تمہیں انجینئر نہیں بنانا ڈاکٹر نہیں بنانا تمہیں میں نے کہ تم اس طرح سے کرتے رہو چلو چل کے سوجا دیکھی جائے گی جو مقدمے ہو جائے گا باندھ جائیں گے تو یہ ہے محبت کا ایک مزہ جب اللہ تعالیٰ کہتے آپ الاجن تعالیٰ ہوں حتیہ بھیا اللہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس میں رحم کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کو اگر شکایتیں ملتی ہیں یا کوئی شکایت کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جی تربیت گارٹ کے کہتا ہے مجھے ان سے یہ شکایت ہے یا ہمارے کچھ ساتھی یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ اسے یہ مت بنائیں گے جی, ہمارے اندر رف, شا, شفقت نہیں ہے رافت نہیں ہے رحمت نہیں ہے بلکہ یہ محبت ہے اور آپ کی کردار کی بیماری بیان کی گئی ہے یہ آپریشن تھر ہے اگر اس میں بھی شرماتے رہے تو آپ کو پتہ ہے پھر علاج نہیں ہو سکتا کسی بیماری کا تو تربیت گاہ کا مقصد کردار پر پردہ ڈالنا نہیں بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ہمارے اندر جو خامیاں ہیں جو پلٹ جم گیا ہے اسے اتارا جائے تربیت گاہ تو ایک انتہائی مشکل کام ہے اور مولانا مودودی مرحوم بے بھی تربیت گاہ میں اعتراضات ہوتے لوگ کھڑے ہو کے کہتے یہ شکایت ہے جب میں ڈاکٹر سرہارم صاحب کے یہاں تھا ڈاکٹر سہارم صاحب کے اس پر بھی اعتراض ہوا تھا کہ یہ کھانا الگ کھاتے جب تربیت گاہ ہیں ان کا کھانا الگ ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں ہم سے انہیں ہمارے ساتھ کھانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ساتھیوں کے دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں امیر کیا کھاتا اور امت کو کیا کھلا رہا ہے اور اس پر بھی اعتراض ہوا کہ ان کو ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ بوڑھے زیادہ تو نیچے گدا رکھ لیں لیکن بیٹھے نیچے اپنات کے احساس ہو ہمیں تو اسی طرح ابھی اب شورا جو ہوتی ہے آپ مطلب دیکھیں وہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں تو وہ کچھ ہوتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ایک ایک کا جو ہے سٹیٹمنٹ پہ بحث ہوتی ہے اس پہ باقاعدہ امیر اور معمور والی بات ختم ہو جاتی ہے وہاں تو آپریشن ہوتا ہے تربیت گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پالنا تربیت رب سے بنا ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو تربیت کیا ہے تربیت ہے کسی کی پازیٹیو صلاحیتوں کو ابھارنا نگیٹو کو ختم کرنا یہ ہے تربیت تو جب نیگیٹو زیر بحث ہی نہ آئے تو پھر وہ آ, ت, ان کی تربیت کیسے ہو وہ بڑھے گی کیسے نیگیٹو الگ کیسے ہوں گے چھانے کیسے جائیں تو یہ آ, کردار کو آ, تربیت گاؤں میں زیر بحث لانا آ, مختلف معاملات کو زیر بحث لانا یہ اس محبت کے خلاف نہیں ہے کبھی بھی آپ اس کو اس طرح مت سمجھے کہ جی ہمارے اندر محبت نہیں ہے جی فلان لوگوں کے اندر بڑی محبت ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی جماعت ہے اس سے آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ بتاتے ہیں کہ جی صاحب یہ جو صاحب آئے ہیں چلہ لگانے آئے ہماری مسجد میں انہوں نے تو ہمارے پیسے کھائے ہوئے اتنے اور فلاں صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے وہ کبھی بھی اس کی کبھی بھی میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے بڑے بڑوں کے پاس بھی شکایت لے کر گئے تو انہوں نے یہ کہا جی ہم بڑے کمزور ہیں جی انسان بڑا کمزور ہے ہم انصاف نہیں کر سکتے ہم کہاں انصاف کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ اگلی بار یہ سے سیروزہ نہیں لگائے گا ذرا ہم نے یہ اس کی کھینچا دانی کر دی صرف اس وجہ سے یہ آپ کردار کے اندر ڈیپیاں پال رہے ہیں یہ کینسر ٹیومرز ہیں جب بھی وہ بندہ اپنے محلے میں جائے گا نا تو کردار کھل کے سامنے آ اس کی بیوی فلان سے پیسے لے کے کھا گئی ہے یہ سب فلاں کے ساتھ انہوں نے دڑا کیا ہوا ہے فلاں کا پلاٹ اپنے نام لگا لیا لہٰذا بے صورت ہے کہ نہیں یہاں جو ٹھاک کینیاں بھیج دو وہاں والوں کے لیے رشتہ ہے کہ جی اپنا گھر چھوڑ کے آئے جی اپنا بار چھوڑ کے آئے جی اپنا مال لے کے کیوں آئے جی اللہ کی راہ میں آئے جی, جی اللہ کی راہ میں اپنے محلے میں نہیں ہو سکتا سکتا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا نا حضور نے جو نام لکھوائے اور صحابہ نے جو نام لکھوائے اڑیاں اٹھا اٹھا کر چلے کی جماعت کے لیے نہیں لکھوائے وہ غزے بدل کے لیے لکھوائے غزوے عد کے لیے لکھوائے غزل تبو کے لیے لکھوائے تو میں نے خود یہ کیا ہوا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے یہاں کردار کبھی بھی زیرے بیس نہیں آتا اور ہمارے اندر ایک منظم جماعت کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ کردار کا آپریشن کیا جائے اور اس کے جو ہم انسان ہے نا ہم دست پیدا ہو جاتی اس کی درست کیا جائے اس کا سرجری کی جائے اس کی اس کے لیے کہیں سے بھی اگر کوئی شکایت امیر کے پاس آتی ہے تو کبھی بھی آپ کو اپنے اس ساتھی کے بارے میں جو ہے وہ یہ فکر نہ ہو دل میں یہ بات نہ ہے کہ جی اسے ہم سے محبت نہیں ہے جی دیکھنا جی وہ چگلی کی ہے اسے ہماری جی یہ چغلی نہیں ہے یہ غیبت نہیں ہے یہ بہت ضروری تھا ایک سپائی کی غلطی جرنل قلعے میں آنا بہت ضروری تھا وہ دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ